بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آمین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم حامین یہ کتاب خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے میں ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں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 اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو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 میں کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا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 ظلموا و اور اس سے پہلے موسا کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے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 یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلا ہے جو وہ کیا کرتے تھے مو پور بات پور ہے وہ ہم لوگ پور شہر اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي وَلَيَنْتَكَلَّتِ إِنْ أَعْمَتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 اصلاح و تقوی دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں اولئیک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملو ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ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 وَي وَقَدِ خَلَتِ قُونُ مِنْ قَابِل وَقَدِ غَالَ تِقُُ مِنْ قَابِل وَهُمَا يَتَغثَ الل وَإَِّ كَآامٍِ إِ وَعدَب اللَّهِ حَقَ إِن وَعدَب الَّ حَ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 تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں الکل گی مل کو نو خوصری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 غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے تم عَذَابَ ہے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 اور ان سے متمتے ہو چکے سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کے بد کرداری کرتے تھے اور قوم آج کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین آقاف میں ہدایت کی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 هُم في فيِي مَاائِم مَكََّابُم فيِيجِ وَجَعَنَا لَهُم سَم وَجَعَنَا لَهُم سَم وَأَذَ خَرَ وَأَ إِذَا تَ فَمَا أَغْنَا فَصَارَ هُمْ تَمَاءَغْنَا عَنْ جُمُسَمْعِهِمْ وَنَاءَ بَصَارِهِمْ وَنَاءَ أَفْئِدَتِهِمْ مِنْ شَنَآنٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے تو جب کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز سے استحجہ کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ اس طرح کیا کرتے تھے فلما الى قومهم منذرين اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں قالوا يا قومنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم کہنا لگه کہ اعقام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 وہ ہر چیز پر قادر ہے تم تک اور جس روز انکار کرنے والے آپ کے سامنے کیے جائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو إنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلف إلا القوم الفاسقون فس اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم